ولا تموتون ما الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رذالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين الله وقولوا قولا سديدا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 بما بمافی صحیح مقصد نمبر تین العبادات اور کتاب نمبر چودہ کتاب نمبر چودہ اللہ کے دکر دعا اور توبہ کے بارے میں ہے اور اس میں تین فصلیں ہیں ان میں سے دوسری فصل دعا کے بارے میں ہے اور اس فصل میں پہلا باب ہم پڑھ چکے ہیں آج دوسرے باب کا آغاز کریں گے باب نمبر دو باب دعا صلی اللہ علیہ وسلم لأمتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے دعا کرنا حدیث نمبر نو سو اکاون نائن ون میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی, دی ہے جی امام محمد مسلم محمد محمد نے ان عبد اللہ بن عام الآس روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ في ابراہیم بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابراہیم کے بارے میں اللہ کے اس قول کی تلاوت کی اللہ کے اس فرمان کی تلاوت کی کہ ربی اون اغلاس من یعنی اس ایپ میں ابراہیم علی اسلام کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں ربی اے میرے رب ان بے شک ان بتوں نے اغل الن کتھی رمنس بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے آپ اندازہ کریں کہ شرک کتنا خطرناک ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ میرے سامنے پتھر پڑا ہے بے جان اس کو میں نے تراشا ہے اس میں میں نے چہرہ بنایا ہے اس میں سر میں نے بنایا ہے اس میں ہاتھ میں نے بنائے ہیں پھر اسی پتھر کو مشکل کو شاہ سنگتا ہے حاجت روا سکتا ہے اسے سجدہ کرتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہیں میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا فمن تب یعنی فن پس جو میرے پیچھے لگے جو میری پیروی کرے جو میری اتباع کرے بے شک وہ مجھ میں سے ہے وہ میرے طریقے پہ, پہ ہے وہ میری سنت پہ ہے وہ میرے دین پہ ہے اور اس کے بعد الفاظ کیا آتے ہیں جو یہاں حدیث میں مذکور نہیں ہیں قرآن میں آتے ہیں کہ امن آسانی فن نفور الرحیم اور جو میری معاسیت کرے میری نافرمانی کرے تو یقیناً تو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے تو یہاں پہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام اس کی شفات کر رہے ہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کا معاملہ تیرے سکر میں اس سے لا تعلق وقال عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ سات اسلام نے دوسرے نمبر پہ عیسا علیہ السلام کے قول کی تلاوت کی یاد رہے کہ وقال کالا یہاں پہ لفظ قالا فی المادی نہیں ہے ایک ہوتا ہے کالا جس کا مانا اس نے کہا فی المادی یہاں پہ یہ فی المادی کے طور پہ استعمال نہیں ہوا بلکہ یہاں پہ یہ مصدر ہے کالا قولا قالا کے ایک مصح کیا ہوتا ہے قولن کالا اور ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے, قالن یہ مصدر ہے یہاں پہ یعنی کہ اس کال قول. قول. کا مینا ہے یعنی کہ نبی علیہ السلام نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے کال کی تلاوت کی جو قرآن میں آیا ہے اور پھر عیسا علیہ السلام کے قول کی تلاوت کی جو قرآن میں آیا ہے, عیسیٰ کی کی میں آیا ہے. وہ کیا ہے عیسا علیہ السلام کا کال ان تعذبهم فإنهم عبادك اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں یعنی کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی میری معصیت کا ارتکاب کیا اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں باغ نہیں سکتے بچ نہیں سکتے وہ ان تفرم فن کا انتظ الحکیم اور اگر تو ان کو بخش دے تو یقیناً تو ہر کام پہ غالب ہے کمال حکمت والا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پہ ایسے لوگوں کی شفات نہیں کر رہے بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ یا اللہ ان کا معاملہ تیر میں ان سے لا تعلق آپ دو انبیاء کرام علی مسلاط اسلام کے یہ الفاظ اپنی اپنی اقوام کے بارے میں قرآن کریم میں وارد ہوئے تو نبی علیہ السلاط اسلام نے ان الفاظ کی تلاوت کی پھر کیا, کیا؟ فرافا یا دئی ہی پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے کس کام کے لیے دعا, دعا, دعا, دعا, دعا کے لیے پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے وقال اور کہا اللہ امتی امتی الہ میری امت الہ میری, میری امت یعنی کہ اللہ مجھے میری امت کا معاملہ پریشان کرتا ہے الہ مجھے میری امت کا معاملہ ٹینشن میں ڈال دیتا ہے بے الفاظ دیگر اللہ کے رحم فرما تو اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام اسلام کو کس قدر امت کا غم تھا کس قدر آپ کو امت کی فکر تھی اور یہی فکر آج ہر مسلمان میں ہونی چاہیے اللہ رب العزت کو آپ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے بارے میں بتایا ہے علی السلاط اسلام کہ آپ کو کتنی امت کی فکر تھی کہ فلاں اللہ کا باقی نفس اللہ اللہ یقون کہ یوں لگتا تھا کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے تو یہاں پہ بھی دیکھیے آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور دعا کس کے لیے کر رہے ہیں امت کے لیے واہ اور دعا کرتے کرتے آپ رو پڑے امت کی امت کے مستقبل کا امت کے انجام کا آپ کو اس قدر احساس ہے کہ آپ امت پہ خوف کرتے ہوئے رو پڑے گے کیا بنیں گے ان کا فقال اللہ تو اللہ رب العزت نے کہا یا جبریل اے جبریل ادحبلا محمد محمد کی طرف جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم وربو کا علم فصل ہوں مایوب تمہارا رب زیادہ علم رکھتا ہے کس چیز کے بارے میں کہ محمد کیوں رو رہی ہے اللہ کو پتا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالی جب اسلام سے کہہ رہے ہیں محمد کی طرف جاؤ فصل ان سے پوچھو مایوب کی انہیں کون سی چیز رولا رہی ہے کس وجہ سے وہ رو رہی ہیں فتح جبریل عليه السلات وسلام تو جبریل علی السلاۃ وسلام آپ کے پاس آئے فس الح تو آپ سے سوال کیا کیا سوال جو اللہ نے کہا تھا کہ پوچھیے آپ کیوں رو رہے ہیں اکبراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تو جبریل علیہ السلام کو نبی علی السلط نے اس سے اگا کیا جو آپ کہہ چکے تھے تب روتے ہوئے دعا میں یعنی کہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے جی. مجھے اپنی امت کی پریشانی ہے وَهُوَ نبی علیہ نے جبری علی اسلام کو بتایا اس چیز کے بارے میں جو آپ نے کہی تھی جب کہ اللہ بہتر جانتا ہے ان الفاظ کو جو آپ نے کہے تھے پھر بھی آپ نے بتائی جی. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ جانتے ہیں جی. فقل اللہ یا جبریل تو اللہ نے کہا ایجبریل ادلا محمد محمد کی طرف جاؤ فقول تو ان سے کہہ دو انگری کا فی امتی کہ بے شک ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں رادی کر دیں گے ولا نسو اور ہم آپ کو کوئی غم نہیں دیں گے کوئی دکھ نہیں دیں گے اس معاملے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے یہ حدیث بہت بڑی خوشخبری کی حیثیت رکھتی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑا ہوا ہے توحید جو توحید کے اوپر ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام سے اللہ نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور یقین نبی علیہ السلاط والسلام چاہیں گے کہ آپ کی امت کا ایک ایک فرد جنت میں پہنچ جائے آپ چاہیں گے کہ آپ کی امت کا جو بھی فرق جہنم میں ہے اس سے نکل آئے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں جو کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں وہ بھی اس حدیث کا حصہ ہوں گے اور ان کے معاملے میں بھی آپ کو رادی کیا جائے گا نہ نبی علی السلاۃ وسلام ایسے لوگوں کے بارے میں چاہیں گے کہ انہیں جہنم سے نکالا جائے اور نہ اللہ رب العزت انہیں جہنم سے نکالیں گے کافر پہ مشرق پہ جنت حرام ہے جنت کن کے لیے ہے مومنوں کے لیے اس لیے یہ جو کہا کہا گیا کہ ہم آپ کو رادی کر دیں گے آپ کی امت کے بارے میں اس سے مراد کیا ہے اہل توحید کے بارے میں ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلاۃسلام نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے شفات کی ان کے لیے دعائیں کی لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی یہ دعا قبول نہیں کی بلکہ آپ کو ابو طالب کے حق میں شفات کرنے سے روک دیا گیا اور اللہ علیہ صاحب صاحب کہا کن اللہ ہدایت کے معاملے میں ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم ہدایت اس کو دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں ہدایت اس کو نہیں ملتی جس کو آپ چاہتے ہیں ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو کون چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے جس کو آپ چاہیں ہدایت دے لیں ایسا نہیں ہوگا تو اس ایپ کی روشنی میں اس حدیث کو سمجھنا چاہیے میں اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ان نقلاح جس کو آپ ہدایت دینا پسند کریں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور یہاں ہدایت سے مراد خاص ہدایت ہے آپ جانتے ہیں ہدایت کی دو قسمیں ایک وہ ہدایت جس کا مطلب ہوتا ہے ارشاد کسی کو گائڈ کر دینا کسی کو راستہ بتا دینا کسی سے کہہ دینا کہ مدینہ سے مکہ ادھر ہے دکھا دینا. یہ سرگ جا رہی ہے مکہ کی طرف یہ کیا ہدایت ارشاد, ارشاد اور یہ وہ ہدایت ہے جس کے لیے اللہ نے انبیاء اکرام علیہ اسلام کو محبوب فرمایا اس ہدایت کے لحاظ سے ہر نبی ہادی ہے اور یہی وہ ہدایت ہے جس کے لحاظ سے نبی علیہ ست اسلام نے جناب امیر معاویہ کے بارے میں کہا تھا اللہ ہادیا اللہ معاویہ کو کیا بنا دے ہادی بنا دے لوگوں کی رہنمائی کرنے والا انہیں گائیڈ کرنے والا انہیں سیدھا راستہ دکھانے والا بنا دے جی. جی. جی. اور ایک ہدایت یہ ہوتی ہے کہ دل میں ایمان کو داخل کر دینا اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دینا یہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے دنیاوی لحاظ سے پہلی ہدایت کی مثال کیا تھی کہ آپ بتا دیں یہ سڑک جا رہی ہے مکہ اور دنیاوی لحاظ سے دوسری ہدایت کی مثال کیا ہے کہ آپ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کو اپنی گاڑی میں بٹھائیں اور مکہ چھوڑیں تو ایک ہے جنت کا راستہ دکھا دینا ایک ہے یہ بتا دینا کہ ان کاموں سے بچے تو آپ جہنم سے بچ جائیں گے یہ ہے گائیڈ کرنا ارشاد رہنمائی رہبری تو اس لحاظ سے انبیاء کے نام السلام سب کے سب ہادی ہیں اور ان کے نقشے قدم پہ چلنے والے علماء کے بھی ہادی ہیں اور ایک یہ ہے کہ دل میں توفیق ایمان کی ڈال دینا تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا آپ سارے مکہ والوں کو مسلمان کر لیتے پوری دنیا کو مسلمان کر لیتے اپنے لیکن ایسا نہیں ہو سکا تو اس لیے ہدایت کا مالک کون ہے اللہ رب العزت اور یہ جو آپ سے کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اس سے مراد یہ ہے کہ اہل توحید کے بارے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ نبی علی اسلام اپنی امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور اس سے یہ پتا چلا کہ جس کا آپ فائدہ کرنا چاہتے ہیں اس کے حق میں دعا کریں اسال ثواب کے طور پہ بہترین چیز کیا ہے دعا لوگ آج میت کے لیے کیا کرتے ہیں قرآن کریم ختم کرتے ہیں اور اس کو بخش دیتے ہیں یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اگرچہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہے ایسے ہی میگت کی طرف سے صرف طواف کرنا نماز پڑھ کے اس کو بخش دینا تو یہ چیزیں اشارے ثواب کے طور پہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں, نہیں, نہیں ہیں اثار ثواب کے طور پہ وہی کام کریں جو ثابت ہیں اور ان میں سرفرس کیا ہے دعا دعا کا مگت کو فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد باب نمبر تین باب الزمو سوال کرنے میں دعا کرنے میں پختگی کا ہونا عزم کا ہونا یہ کہ جب اللہ سے سوال کریں اللہ سے دعا کریں اللہ سے مانگے تو پختہ طریقے سے مانگیں یہ نہیں کہ یا اللہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے گھر دے دیں یہ انداز نہیں ہونا چاہیے ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر گھر لینا, لینا میرے لیے بہتر ہے تو مجھے گھر دے دیں حدیث نمبر نو سو باون نائن فائیو ٹو قوف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام مخالی کا اور امام مسلم کا صلی اللہ وسلم بن بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو وہ قطعیت کے ساتھ دعا کرے طریقے سے مانگے زور دے کر اللہ سے مانگے ولا یقول اور یہ فال نہ کہے اللہ منش اتفاطنی اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے یہ چیز دے دے ان لا مستقری حل کیونکہ اللہ تعالی کو کوئی بھی مجبور کرنے والا نہیں ہے اللہ پہ کوئی بھی زبردستی کرنے والا نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے گھر دے دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گھر کی خاص ضرورت نہیں ہے اللہ دے دے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں یعنی کہ آپ یہ زہر کر رہے ہیں کہ آپ اتنے بھی محتاج نہیں ہیں مل جائے ٹھیک ہے نہیں تو اتنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور دوسرا مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ آپ اللہ سے نوبہ بھی نیاز ہے کہ اے اللہ اگر ت نے دے دیا اب ٹھیک ہے پر نہ کوئی مسئلہ نہیں تو یہ انداز لوگوں کے ساتھ اختیار کیا جا سکتا ہے اللہ کے ساتھ نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ یہی انداز ہونا چاہیے کیونکہ لوگ جو ہیں ان کی طاقتیں یا صلاحیتیں محدود ہیں اور ان کے اپنے اپنے کئی امور ہوتے ہیں تو آپ کسی سے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہی کہیں گے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری مدد کرنی مجھے اتنا قرضہ دیں مجھے آپ کی گاڑی چاہیے ایک دن کے لیے مناسب سمجھیں تو مجھے دے دیں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہ انداز کس کے ساتھ ہوگا لوگوں کے ساتھ ہوگا یعنی کہ آپ کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ وہ چیز مجھے دے اس حال میں کہ اس کے دل میں میرے خلاف کوئی بات نہ ہو اور میری وجہ سے وہ پریشان نہ ہو جبکہ اللہ ہر چیز پہ قادر اللہ کے خزانے بے شمار لا تعداد اللہ سے کہنا کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو یہ انداز درست نہیں, احسن نہیں احسن ہے اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے سوال کریں پختہ طریقے سے کریں قطعیت کے ساتھ کریں یعنی کہ آپ اللہ سے ایسے مانگے گویا کہ گویا کہ کیا حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا یا اللہ تو نے نہ دیا تو میں کہاں جاؤں گا یا اللہ مجھے دے یا اللہ تیرے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے بغیر میں یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا تو اس لیے اللہ رب العزت سے بڑے ہی پختہ طریقے سے سوال کیا جائے اور مانگا جائے نمبر چار باپ اس باب میں وہ حدیث آئے گی جس حدیث میں نبی علی سب شام فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام کا تو اس کی دعا کیسے قبول گویا کے باب سے اشارہ مل رہا ہے جس کا رزق حرام کا ہوگا اس کی دعائیں خطرے میں پڑ جائیں گی حدیث نمبر 953، 953، میم، اس سو تریپن کتاب میں جگہ دینے والے امام, امام, امام مسلم, امام امام مسلم ہیں جناب ابو رضی اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایوہ الناس اے لوگو ان اللہ, بشک اللہ تعالیٰ تیبہ پاک پاک جی اللہ, اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتے مگر پاک, پاک مال مال جی اللہ خود پاک ہے اور کون سا مال لیتے ہیں جو پاک ہو یعنی کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں سب کا کرتا ہے تو وہ حلال مال میں سے دے اللہ قبول کریں گے حرام مال میں سے دے گا تو اللہ رب العزت حرام مال کو قبول نہیں کریں تو اللہ رب العزت کی راہ میں جب بھی مال خرچ کرے حلال کی کمائی کا حرام کی کمائی کا نہیں اور ایسی وہ چیز جو بجاتے خود حرام ہو وہ بھی اللہ کی راہ میں نہ دے مثال کے طور پہ شراب کی بوتل ہے چوری کا مال چوری کا مال ہے مم. تو یہ سب چیزیں سود وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حرام مال ہے یہ اللہ کی نہ دے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اہل مکہ نے زمان جہلیت میں نبی علیہ السلاط کے نبی مقرر ہونے سے پہلے بیت اللہ تعمیر کیا تو آپس میں طے کیا تھا کہ اس میں ہم حرام کا مال نہیں لگائیں گے ان نوحر البیم امر ابیسلیم اللہ رب العزت نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو حکم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا ہے اللہ رب العزت نے اپنے عام بندوں کو وہی حکم دیا جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو دیا ہے رسولوں کو اور نبیوں کو ارے مسلاۃ اسلام کیا تفصیل ہے جی اس کی وہ کون سا حکم ہے جی فقالہ چنانچہ کہا اللہ رب العزت نے یا انی بما تعملون علیم اے رسولو تم کھاؤ کھاؤدہ چیزوں میں سے پاک مال میں سے وامل سوالہ اور نیک امال بجا لاؤ بما ملون عالیم بے شک میں باخبر ہوں ان امال سے جو تم سر انجام دے رہے ہو جو امال تم کر رہے ہو تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو مخاطب کیا علیم سلاۃ جی اور ان سے کہا کہ کون سا مال کھانا پاک ہے پاک, پاک مال چیزیں پاک حاصل پاک کر کے کھانی ہیں حرام چیزیں نہیں کھانی حرام جی مال میں سے نہیں کھانا اور نیک امال بجا لانی ہیں وہ اعمال کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر رہی جو صرف اللہ کے لیے بجا لائے جائیں اور جو اللہ رب العزت کی دی گئی تعلیمات کے مطابق ہو امنی اما تامل ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا کہ میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی وہ عمل کرو جو عمل صالح ہو تو یہ اللہ نے کن سے کہا انبیاء سے اور یہ ایت کہاں پہ آتی ہے سریم ایت نمبر اکاون ففٹی وقال اور اللہ نے پھر یہ بھی کہا یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ اب اس عیت میں اللہ نے مخاطب کیا کہ ان کو عام امنوں کو اے ایمان والو تم کھاؤ ان پاکیدہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں یہ سورہ بقرہ ہے عیت نمبر 172 سو تو اللہ رب العزت نے رزقِ حلال کا حکم دیا نبیوں کو اور اللہ نے رض کے حلال کا حکم دیا کہ ان کو عام مسلمانوں کو عام مومنوں کو تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رزق حلال کی کیا اہمیت ہے جی نمبر ایک رض کے حلال, عمد رزق عمد رزق عمد حلال عمد وہ عمد رزق عمد ہے جس کو اللہ بھی قبول کر لیتے ہیں جی جبکہ حرام کو اللہ قبول نہیں کرتے دوسرے نمبر پہ رزق حلال کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے اس چیز کا حکم دیا اپنے رسولوں کو اپنے نبیوں کو اور عام مومنوں کو سم پھر تذکرہ کیا نبی علیہ اسد اسلام نے ایک آدمی کا یطیر السفرہ جو لمبے سفر پہ ہے تو کون سا سفر کر رہا ہے لمبا سفر. الفاظ آگے بڑھانے سے پہلے یہ وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے جب. ہم سب جانتے ہیں جب. کہ جب. سفر میں دعا قبول, قبول, قبول, قبول ہوتی ہے اس بارے میں حدیث شریف وغیرہ میں آئی ہے جب. جسے پتا چلتا ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی قبول ہوتی ہے <clears throat> تو اب آپ بتا رہے ہیں ایک آدمی کے بارے میں جس کی دعا قبول ہونی چاہیے کیونکہ حالت سفر میں ہے ویسے بھی اس کا برا حال ہے مسکینوں جیسی اس کی حالت ہے فقیروں جیسی اس کی حالت ہے تو ایسی ہاتھ میں دعا کی جائے تو اللہ قبول کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جس آدمی کے تذکرہ ہو رہا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو آپ کہتے ہیں سم... رجوہ کہتے ہیں پھر آپ ایک آدمی کا تذکرہ کیا یقین السفرہ جو لمبے سفر پہ ہے اش آسا جس کے بال پرا گندا جس کا جسم غبار آلود یم ہی لسما وہ اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھائے ہوئے ہے بلند کیے ہوئے ہیں اور صحیح عادی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے اس کے ہاتھ خالی واپس کرنے سے شرم آتی ہے اس کا مطلب ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے تو یہ بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے لیکن اس آدمی کو دیکھیے لمبے سفر پہ ہے بال پر گندا ہیں جسم غبار آلود ہے یا دئیما اس حال میں کہ اپنے ہاتھوں کا آسمانوں کی طرف اٹھائے ہوئے ہے اور کیا کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی اے مری رب, اے رب. حرام یہ دعا کرتا ہے اس حال میں اس کا کھانا پی جو ہے حرام کا وہ حرام اور اس کا مشروب کہاں سے آتا ہے حرام سے یعنی کہ اگر دودھ پیتا ہے تو حرام کے پیسوں کا شیر پیتا ہے تو حرام کے پیسوں سے یا شراب پیتا وہ ہے ہی حرام تو اس کا کھانا حرام کا اس کا مشروب حرام کا وہ من حرام اس کا لباس بھی حرام کا وغد یا بل اور اس کو حرام کے ذریعے اسے غذا دی گئی حرام اس کی خوراک بن چکا ہے یعنی بچپن سے اس کو حرام کھلایا جا رہا ہے جسم پروش حرام اس کی پرورش ہوئی ہے وہ حرام سے ہوئی ہے بل بالحرام حرام مال سے اس کو غذا دی گئی اس کی پرورش کی گئی فرماتی نبی علی تو کیسے ایسے آدمی کی دعا قبول ہو جس کی جو حرام کھاتا ہے حرام پیتا ہے حرام کا لباس پہنتا ہے اور حرام اس کے جسم میں سرائت کر چکا ہے حرام سے اس کا گوشت بنا ہے بنی ہے اس کی دعا کیسے قبول ہو اس سے پتا چلا کے حلال کی بہت اہمیت ہے اللہ سے اچھا تعلق قائم کرنے میں رزق حرام کے ذریعے آپ کا اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے گا جی رزق حرام دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے جی تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے امور سے بچیں۔ جی جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے جی ایسے امور سے بچیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں خطرے میں پڑ جاتی جی ہیں جی باب نمبر پانچ جی باپ فلسل دعا افی ہا رات میں ایک ایسی گڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی جی ہے جی رات میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت میں دعا قبول کی جاتی ہے جی جی حدیث نمبر نو سو میم اس حدیث کو روایت والے والے مسلم. مسلم. جناب جابر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ کیا فرما رہے تھے بے شک رات میں ایک گڑی ہوتی ہے رات میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ لا فکوا ردر المسلم جس کو کوئی بھی ایسا مسلمان پالے جس کو کوئی بھی مسلمان پالے اس وقت کو کوئی بھی مسلمان پال یس اللہ خیر امر دنیا وال اس حال میں پالے کہ وہ اللہ سے دنیا اور آخرت کے امور میں سے کوئی خیر مانگ رہا ہو دنیا کی کوئی خیر مانگ رہا ہو یا آخر کی کوئی خیر مانگ رہا ہو لیکن مانگ کیا رہا ہو خیر شر نہیں تو فرمایا رات میں ایک ایسی گڑی ہے جس گڑی میں کوئی بھی مسلمان جس گڑی کو کوئی بھی مسلمان آدمی پالے اس حال میں کہ وہ اللہ تعالی سے دنیا اور آغرت کے امور میں سے کوئی بھی خیر مانگ رہا ہو اللہ آتا مگر اللہ تعالیٰ اس سوال کرنے والے کو یہ خیر دے دیں گے جو خیر وہ مانگ رہا تھا کہ یعنی رات میں ایک ایسی جی گڑی جی ہے جس گڑی میں کوئی بھی مسلمان آدمی اللہ سے دعا کرے اللہ سے مانگے مگر اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کر دیں گے ودا لی کا کلین اور ایسا ہر رات ہوتا ہے اللہ ایسا نہیں ہے کہ سال میں ایک رات آتی ہے بلکہ فرمایا ہر رات میں یہ گڑی آتی ہے ہر رات میں ایسی گھڑی آتی ہے جس گھڑی میں کوئی بھی مسلمان اللہ سے سوال کر رہا ہو دنیا یا آخر کی کو خیر مانگ رہا ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے اس کا سوال پورا کریں گے اور وہ خیر اس کو عطا کریں گے اب یہ رات میں گڑی کب ہوتی ہے کس وقت ہوتی ہے اس بارے میں ایک بڑے امام کا قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ ہے امام ابو العباس القرطی جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے جنہوں نے کیا لکھی ہے مسلم شریف کی شرح اور اس شرح کے نام الف ایک ہے امام کرتبی جنہوں نے تفصیل کرتبی لکھی ہے یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے اس لیے میں نے کہا ہے کہ امام ابوالعباس کرتبی جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے تو وہ کہتے ہیں ہی من کہ یہ گڑی جس کا تذکرہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ رات میں ایک گھڑی ہے جس گڑی میں جس وقت میں کوئی بھی مسلمان اللہ رب العزت سے دنیا آخر کی کو خیر مانگے اللہ اس کو اتا کریں گے یہ گڑی کون سی ہے امام کرتبی کہتے ہیں یہ وہ گڑی ہے جس گڑی میں آواز لگائی جاتی ہے کہ کون ہے تو مجھ سے سوال کریے میں اس کو اتا کروں تو پھر یہ کون سی گڑی ہوئی کون سا وقت ہوا رات کا آخری پیر رات کا آخری پیر رات کا آخری حصہ جس کو ہم تحجد کا ٹائم کہتے ہیں حالانکہ تحجد کا ٹائم تو عشاء سے لے کے فضر تک سارے سارا تجدید کا ٹائم ہے آپ سو کا تجدید پڑھیں یا سوئے بغیر پڑھیں یہ سارے کا سارا وقت کیا ہے تجدد کا وقت ہے کیا ملیحل کا وقت ہے لیکن رات کے برال تین ہی سے ہوتی ہیں تو جو آخری تہائی ہے وہ افضل ترین وقت ہے کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ بخاری شیف کی حدیث کے مطابق آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اللہ آواز دیتے ہیں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں اس کے بعد باب نمبر چھ باب یوستاب جلد بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے جلد بادی سے کام نہ لے دعا کرتا رہے کرتا رہے یوستاب بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے معلوم یا جب تک کہ وہ جلد سے کام نہ لے حدیث نمبر نو نائن فائی اس حدیث کے بیان پر کرنے پر اتفاق, دلازم دلازم اتفاق دلازم دلازم ہے امام, خارج خارج امام بخاری کا بھی اور امام مسلم کا بھی عن ابی حریرت ان رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم قان جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يُستجاب لِأَهَدِكُم مَا لَمْ يَعْجَل تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدبادی سے کام نہ لے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے جلدی نہ کرے اس کی کیا وضاحت ہے خود آپ نے کر دی کہ وہ کہے دعو تو میں نے دعا کی فلنگ سجب لی تو میری دعا قبول نہیں ہوئی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ اللہ سے دعا کریں اور کرتے ہی رہیں دیکھیں دنیا میں کیا ہے کہ اگر آپ کو ایک آدمی سے کوئی کام ہے تو آپ اس کے پاس جائیں گے اس سے کہیں گے آپ کا کام کر دے ایک بار کہیں گے دو بار کہیں گے تین بار کہیں گے اس کے بعد آپ چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلے جائیں گے لیکن جو کام اللہ نے کرنے ہیں اگر اللہ نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا کوئی کرنے والا نہیں اس لیے اللہ سے مایوس ہونے کا اللہ کو چھوڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا ایسا آدمی و الرسو ہوگا جو اللہ سے مایوس ہو کے اللہ کو چھوڑ دے آپ ایک دعا کر رہے ہیں بیس سال سے اور کرتے رہے جب تک زندہ آپ کرتے رہے اللہ سے مانگتے رہے جی آپ کی دعا عبادت ہے، کی نقیہ ہے، کی کی پہلے آپ کی نیتیں لکھی جا رہی ہے ردے کے آپ یہ امید رکھیں کہ اللہ آپ کی دعا دنیا میں بھی سنے گا لیکن اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارے نبی علی وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو وہی وہ کچھ دیتے ہیں جو انسان دعا میں مانگتا ہے اور کبھی اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کی وجہ سے اس سے کوئی نہ کوئی مصیبت انسان سمتا میری دعا قبول نہیں ہوئی جبکہ اللہ رب العزت نے اس میں آنے والے کو مصیبت ٹال دی جس کا اس کو انہیں بھی نہیں ہو سکا جانی تھی تیسرے نمبر پہ دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ روزے قیامت یہ دعائیں بطور نیکیاں موجود ہوں گی اور روزے قیامت انسان کے نیکی کے ترادو میں نیکی کے ترادو کے بوجھل ہونے کا سبب بنے گی تو دعا کرنے میں کوئی نقصان نہیں فائدہ ہی فائدہ ہے دعائیں کریں بار بار کریں مسلسل کریں لیکن قبر والے سے نہیں کسی فو شدہ سے نہیں عیسا علیہ اسلام سے نہیں جناب علی سے نہیں شیبر دلانی سے نہیں بلکہ اک اللہ سے یہاں پہ میں اشارہ کرنا چاہوں گا مسلم شریف کی حدیث کی طرف مسلم شریف میں اسی سے ملتے جلتے الفاظ آتے ہیں وہاں پہ کیا آیا ہے بندے کی دعا ہمیشہ قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی ایسی دعا نہ کرے جو گناہ پہ مشتمل ہو جب تک کہ کوئی ایسی دعا نہ کرے جو قطع رحمی پہ مشتمل ہو اگر کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے سودی ملازمت مل جائے میک کی ملازمت مل جائے تو یہ ایسی دعا ہے جو گناہ پہ مشتمل ہے یا کو کہتا ہے کہ یا اللہ میرا شراب کا کاروبار چل پڑے تو یہ گناہ کی دعا ہے یا قطار رحمی کی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے تعلقات میرے فنان رشتے دار سے ختم کر دے تو ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے تو آپ آپ فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام مسلم شریف کے حدیث کے مطابق بندے کی دعا مسلسل قبول ہوتی ہے جب تک کہ کوئی ایسی دعا نہ کرے جو گناہ پہ مشتمل ہو یا ایسی اے دعا نہ کرے جس میں رشتہ داروں کی رشتہ داری کو توڑا جا رہا ہو علم استاد جب تک کہ جلدی نہ کرے تو کہا گیا اللہ کے مرشت اجاز جلدی کس کو کہتے ہیں جلدی کی کیا وضاحت ہے تو آپ نے کہا کہ کے بندہ کہے قد تو میں نے دعا کی وقت داؤ تو میں نے دعا کی ان کے بار بار میں نے دعائیں کی تو میں نے نہیں دیکھا کہ میری دعا قبول ہو رہی ہو تو پھر وہ تھک ہار کر بیٹھ جائے اور دعائیں ترک کر دے فرمایا یہ کام تم نے نہیں کرنا انسان کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اس کے بعد باب نمبر سات باب اکثر دعا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ سات وسلام کی اکثر دعا یعنی کہ زیادہ تر دعا آپ کیا کیا کرتے تھے عام طور پہ آپ کون سی دعا کیا کرتے تھے حدیث نمبر نو سو چھپن نائن فائیو سکس آف <تصفح> اس حدیث کو اپنی اپنی کتاب میں جگہ دی ہے امام بخاری, بخاری اور مسلم نے اور امام اسلم روایت ہے جناب مالک, مالک سے جو کہ نبی علیم علی علی کے خادم تھے جنہوں نے دس سال نبی علی اسلام کی خدمت کا اعداد حاصل کیا ہے وہ کہتے ہیں کان اکثر دعا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مربنا دنیا حسنا اور عذاب النار کہ نبی علیہ سات اسلام کی زیادہ تر دعا یہ ہوتی تھی کہ اللہ مربنہ اے اللہ اے رب آتینا فی دنیا حسنا ہمیں دنیا میں اچھائی دے اور پھر حسنا اور آخت میں اچھائی دینا وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ مو فرما مو مو مو یہ دعا بہت عظیم دعا ہے اس کی عظمت کا کیسے پتا چلا نمبر ایک اس سے کہ نبی علی اسات عام अب... طور پہ یہی دعا کیا کرتے تھے یعنی کچھ بھی مانگنا ہوتا آپ یہی دعا کیا کرتے تھے دوسرے مجید نمبر م... پہ اس دعا کی اہمیت کا یوں پتا چلا کہ نبی علی السلاۃسلام طواف میں حضر اسود سے لے کر رکن یمانی تک یہی دعا پڑھا کرتے تھے اور اس بارے میں ابو دع شریف میں حدیث آئی ہے حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بانوے ون ایٹ نائن ٹو تیسرے نمبر پہ اس دعا کی حمیت کا پتہ چلا کہ جناب انس ابن جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ جناب انس نے جب بھی اللہ سے کچھ مانگنا ہوتا تو یہی یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ سے کچھ بھی مانگنا ہوتا <routinely> یہی یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور اگر کوئی اور دعا کرتے تو اس دعا میں بھی اس کو شامل کرتے کون حضرت انس بن, انس بن مارک رضی اللہ تعالی عنہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دعا کتنی عظیم ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ دعا اس کا ترجمہ کیا ہے مفہوم کیا ہے بنیادی طور پہ یہ دعا قرآن میں آئی ہے ربنا اعطنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار لیکن یہ اللهم کا لفظ قران میں نہیں ہے۔ یہ نبی علی صلی علیہ وسلم نے پڑھا ہے اس کے ساتھ۔ اللهم اعطنا في الدنيا حسنا۔ اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنا۔ تو اے اللہ ہمیں دنیا میں अच्छाई دے۔ دنیا میں अच्छाई سے کیا مراد ہے؟ علماء تفسیر نے صرف صالحین نے اس بارے میں مختلف باتیں کہیں ہیں مثال کے طور پہ کسی نے کہا دنیا میں اچھائی سے مراد علم اور اللہ کی عبادت یعنی کہ ہم کہتے ہیں اللہ مجھے دنیا میں اچھائی دے یعنی کہ مجھے علم دے مجھے اپنی عبادت کی توفیق دے دوسرا قول یہ ہے یعنی دنیا میں اچھائی سے مراد پاک رزق اور علم نافع اور تیسرے نمبر پہ کہا گیا ہے کہ دنیا کی اچھائی سے مراد صحت تندرستی آزمائشوں سے محفوظ رہنا اور چوتھے نمبر پہ کہا گیا ہے کہ دنیا کی چائی سے مراد نیک بیوی ہے اس کے علاوہ بھی کئی اقبال ہیں اچھا با آپ آدھیں آخرت کی چائی کی طرف اس سے کیا مراد ہے کچھ علمایک نام نے کہا اس سے مراد جنت ہے کچھ نے کہا اس سے مراد آفیت ہے آخرت کے دن کی آفیت جی کہ اس سے انسان ہر طرح کی مشکل سے محفوظ رہے اور تیسرا کور یہ ہے کہ آخرت کے چاہیے سے مراد یہ ہے کہ جنت میں داخلہ مل جائے یا حساب آسان ہو جائے اب ان اقوال میں سے راج قول کون سا ہے کس قول کو ہم نے لینا ہے کس کو ہم نے ترک کرنا ہے تو گزارش یہ ہے کہ یہ سارے اقوال دراصل قرآن کی وہ تفسیر ہیں جس تفسیر کو کہتے ہیں تفسیر بال مثال مثال دے کے تفسیر کرنا تفسیر کیسے کرنا مثال دے کر مثال دے کر جیسا کہ کہا جائے کہ ذہین طالب علم کون ہوتے ہیں تو ٹیچر کلاس کے ذہین طالب علم کا نام لے کر کہے یہ ذہین طالب علم ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی ذہین ہے ایک مثال دے دی ہے اور اس قسم کے سارے لوگ اس رفت میں شامل اور داخل ہیں تو علماء تفسیر اور سرب صالحین بسا اوقات قرآن کی تفسیر کرتے ہیں مثال کے ذریعے ایک کوئی ایک مثال دے دی تو کئی لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جناب یہی یہی تفسیر او ہے او یا سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھیں جی صرف سالین میں علماء تفسیر میں بڑا اختلاف ہے کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے ہم کدھر جائیں حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے اقوال اس لفظ کا حصہ ہوتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں اے اللہ رب ہمیں دنیا کی اچھائی دے تو علم بھی دنیا کی اچھائی ہے عبادت بھی دنیا کی اچھائی ہے حلال رزق بھی دنیا کی اچھائی ہے علم نافے بھی یہی ہے نیک بیوی بی بھی یہی ہے تو علماء تفسیر نے مختلف مثالیں دی ہیں لفظی مانا بیان جی نہیں کیا اور یہی صورتحال ہے آخت کی اچھائی کی کہ جنت حساب کا آسان ہونا اور اس دن ازمائشوں سے محفوظ رہنا یہ سب کیا ہے یہ آخرت کی اچھائیاں ہیں جب ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا کی اچھائی دے آخرت کی اچھائی دے تو اس لفظ میں ہر اچھائی آ جاتی ہے اور مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم سیدے میں دعا کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں بالکل کر سکتے ہیں کرنی چاہیے نبی علی سب شام فرماتے ہیں سجدے میں دعاؤں کے قبول ہونے کا امکان رہتا ہے سجدے میں خوب دعائیں کیا کرو ہمارے پاکوں ہند میں بہت سی مساجد میں لوگ دعا کب کرتے ہیں نماز کے بعد امام اور مقتدی ہاتھ اٹھا کے ایک ساتھ دعا کرتے ہیں جبکہ نبی علیہ اسلاد اسلام سے ثابت نہیں ہے کہ ایک بار بھی آپ نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو کرائی ہو البتہ دعا کے بہترین مقامات کو ہم لوگ تر کر دیتے ہیں آپ نے رہنمائی کی ہے کہ اذان اور اقامت کے مابین دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس موقع پہ ہر انسان آ کے دعا کرے آپ اذان کے بعد مسجد میں پہنچیں دو سنتے ادا کریں اور اس کے بعد دعائیں کریں ایسے ہی دعا قبول ہوتی ہے سعید. کب سعدے میں تو سعدے میں آپ دعائیں پڑھیں اپنی زبان میں نہیں عربی زبان میں پڑھے اگرچہ لوگ رام نے کہا اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دعا جب بھی سجدے میں کی جائے گی عربی زبان میں کی جائے گی کیونکہ زبان نماز کی جو لینگویج ہے وہ کیا ہے عربی, عربی. نماز کی لینگویج کیا ہے عربی. عربی ہے اب کئی لوگ کہتے جی ہمیں تو عربی نہیں آتی تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ جو دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ آپ سجدے میں کر دیا کریں. والدین کے لیے دعا کر ہے کیا پڑھ لیں ربرا ربیدہ امام یہ دعا پڑھ لیں آپ صحابہ اکنام صرف صالحین کے بارے میں دعا کرنا چاہتے ہیں ربنا اغفر لنا نا فراخوان سبقونا ایمان وَلَا فِي قلوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُفُ <الرَّحِيم> تو لوگ کہتے ہیں میں ابھی نہیں آتی تو میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ ربن آتی نافی دنیا اس دعا میں وہ سب کچھ موجود ہے جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتے, آپ مانگنا چاہتے ہیں جو آپ مانگنا چاہتے ہیں اس کو اپنے دل میں لے آئیں اور یہ الفاظ پڑھیں آپ کو رزق کے حل چاہیے ربن آتی ناف دنیا آپ کو نیک بیوی چاہیے رب بنا آتینا فی دنیا حسنا و فی الحال حسنا وقت ناگا بنا لیکن یہاں پہ سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا ہم قرآن سیدے میں پڑھ سکتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ سیدے میں تلاوت کرنا ممنوع ہے لوگ کہتے ہیں پھر ہم یہ دعا کیسے پڑھیں گے رب نات حسنہ بھائی قرآن سے آپ نے ایک دعا لی ہے اب آپ اس کو سیدے میں بطور تلاوت نہیں پڑھیں گے بتو بتو بطور, بتو بتو دور دور بطور دعا, دعا پڑھیں گے جی تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ سیدے میں قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کے بعد باب نمبر آٹھ باب ادعا اینڈ دا نومی اور استعقاد سونے کے موقع پہ اور بیداری کے موقع پہ کیا کرنا دعائیں پڑھنا حدیث نمبر نو نائن فائیو سیون اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا صلی اللہ علیہ وسلم جناب برا بن عازب رضی اللہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علی السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پہ آنے لگو جب تم اپنے لیٹنے کی جگہ پہ میں آنے, آنے لگو جب تم اپنے بستر میں آنے لگو فتح وزلہ اردو تو نماز والا وزو کر لیا کرو وہ وزو جو تم نماز سے پہلے کرتے ہو وہ کر لیا کرو جی ودو میں کیا حکمت ہے رات کو آپ سونے لگے ہیں بستر پہ آنے لگے ہیں وزو کر لیں واللہ اللہ عالم شریعت یہ چاہتی ہے کہ لوگ جب رات کو سوئیں بابود کر سوئیں تاکہ موت آئے تو وضو کی حالت میں آئے تو ادا جب تم اپنے بستر پہ آنے لگو فتح وزو کل تو نماز والا وضو کر لو تم مستی علاش کل ایمن پھر اپنی بائیں اپنی دائیں کروٹ پہ لیٹ جاؤ جی کس پہ لیٹ جاؤ؟ دائیں دائیں کنورٹ پہ لیٹ جاؤ دائیں جانب لیٹنا ہے اور یہی طریقہ ہوتا تھا نبی علی صحم کے لیٹنے کا اور اس کے بہت سے طبی فوائد بھی ہیں صحت کے لحاظ سے بھی فوائد ہیں آج آپ دیکھیں کہ کافروں کے پاس دین نہیں ہے تو جانوروں کی طرح سوئے ہوتی ہیں کوئی سیدھا بالکل کوئی, کوئی, کوئی الٹا اور کوئی دیگر عجیب و غریب طریقوں کے ذریعے اپنی نیند پوری کرتا ہے جبکہ مسلمان خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر و رہنما بنا کر بھیجا اور آپ نے اس معاملے میں بھی رہنمائی دی ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں پھر لیٹ جاؤ اپنی دائیں جانب پہ یہ کہ سیدھا نہیں لیٹنا دائیں کربڑ پہ لیٹنا ہے سم کل پھر یہ پڑھو پھر یہ کہو اللہ اسلم تو ودھی علیق و فوت علیق وجہ علیق رغبتن الیک لا رغ بتاب لن جامن کا اللہ علی میں نے اپنا چہرہ تیرے تابع کر دیا میں نے اپنا چہرہ تیرے تابع کر دیا تابع کر دیا میں نے اپنے چہرے کو تیرا فرما بردار بنا دیا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا ادقال ربو اسلم عالمین تو یہ ہے کہ اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے تابع کر دیا تو پھر چہرے پہ کس کا آرڈر چلے گا اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کا چہرے سے مراد پورا جسم ہے لیکن چہرہ ہمارے جسم میں اہم ترین چیز ہے جس سے لوگ ہمیں پہچانتے ہیں اس لیے چہرے کا نام لیا گیا ہے جو شخص روزانہ کی بنیاد پہ فدر کے بعد صبح صبح داڑھی مونتا ہے وہ کیسے کہے گا اللہ مسلم تو وزیلے کا اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے تابع کر دیا چہرہ تو تابع نہیں ہے چہرہ تو شریعت کے مخالف مخالف جان چل رہا ہے وہ تو تو امریکہ کا اور میں نے اپنے امور تیرے سپر کر دیے کیونکہ میرا معاملہ کون حل کرے گا میرا کامیا تو ہی کرے گا میرا کسی اور پہ بھروسہ نہیں تو پہ بھروسہ ہے اور اسی سے قریب اس اسی سے قریب قریب وہ الفاظ ہیں اللہ وط اللہ بل کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو گناہوں سے بچانے والا ہو اور نیکی کی توفیق دینے والا ہو طاقت دینے والا ہو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ کا اور میں نے اپنی کمر تو سے لگا دی ہے یعنی کہ میں نے اپنا سہارا بنا لی ہے یعنی کہ تجھے میں نے اپنا کیا بنا لیا ہے سہارا بنا ہے اور میں نے اپنی کمر تو سے لگا دی ہے یعنی کہہارا بنا لیا ہے اللہ تیرے اوپر ہی میری امیدیں جی. رغبتن بتن و راہ بتن یہ سب کچھ جو میں نے کیا ہے اے اللہ تیرے شوق میں اور تو اسے ڈرتے ہوئے تیرے شوق میں کیا اور تو اسے ڈرتے ہوئے کیا لیکن اپنا چہرہ تیرے تابے کیوں کر دیا اپنے معاملات کیوں کر دیئے اور اپنی کمر تو اسے کیوں لگا دی اے اللہ تیرے ثواب کا شوق ہے مجھے اس لیے تجھے راضی کرنے کا شوق ہے اس لیے رہ بت اور یہ کام میں نے کیا تو اسے ڈرتے ہو اگر میں نے اپنا چہرہ تیرے تابے نہ کیا تو اس چہرے کی روزے قیامت خیر نہیں ہے میں نے اپنے معاملات تیرے سگول کر دیے یا اللہ کس لیے تو اسے ڈرتے ہوئے لا مل جا ون جا کا اللہ علیق. کوئی پناہ گاہ نہیں ہے کوئی پناہ کی جگہ نہیں, نہیں ہے کوئی پنا گاہ نہیں ہے ولا منجا اور نہ کوئی جائے نجات ہے کا تجھ تیرے مقابلے میں ان کے اللہ پکڑنے پہ آئے تو مجھے کوئی پنا دینے والا نہیں ہے تو پکڑنے پہ آئے تو مجھے کوئی, جی. کوئی جگہ نظر نہیں آتی جہاں پہ میں چھپ جاؤں گا تو اس سے بچ جاؤں گا واضح ہے جی. کہ لا من جا ولا من جا مین کا اللہ جی. علیک یا اللہ تجھ اس سے بچنے کے لیے پناہ گا اور جائے نجات نہیں ہے اللہ علی کا مگر وہی جو تیرے پاس, تیرے پاس ہے کیسے زبردست الفاظ ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ آمنت بکتابک لبی انزلت اے اللہ میں تیری اس کتاب پہ ایمان لایا جو نے نازل کی ہے وہ کیا ہے قرآن دوسرا کا یہ ہو سکتا ہے کہ جتنی بھی کتاب نے کی سب پہ میں ایمان لایا لیکن زیادہ واضح ایمان جو بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے کہ اے اللہ میں تیری اس کتاب پہ ایمان لایا جو نے نازل کی ہے ابھی نبی اسد اور میں تیری اس نبی پہ ایمان لایا جس جن کو بھیجا ہے کتاب کی باری کا لف استعمال کیا انزلتا تو نے ہے جی اور نبی کی باریک الف استعمال کیا جی جی جی جی فطرا تو, تو کس پہ ہوگا فطرت پہ جی جی ہوگا توحید پہ ہوگا تیری جی موت توحید کے اوپر ہوگی جی تیری یہ موت اسلام کی موت ہوگی تیری یہ موت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ موت ہوگی یعنی توحید کے اوپر تو اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے سامنے جھکا دیا اپنے معاملات کر دیے اور میں نے اپنی کمر تو سے لگا دی یہ سب کچھ کیوں کیا اے اللہ سج پہ امیدیں رکھتے ہوئے اور تو اسے ڈرتے ہوئے لا مل جا ولا من جا ولا منجا من کا اللہ عریک کوئی پناہ گاہ نہیں ہے کوئی جین جات نہیں ہے تجھ سے بچنے کے لیے مگر تیرے پاس ہی تیری اس کتاب پہ ایمان لایا جو نازل کی ہے اور تیرے اس نبی پہ ایمان لایا جن کو توجہ ہے مم. اگر تم اسی رات فوت ہو گئے آل فطرا تو آپ کی موت کے سیز پہ شمار ہوگی فطرت پہ توحید مم. پہ اسلام پہ وج اور آپ نے مزید فرمایا ان الفاظ کو کر لو آخر کلبی ہی جو آپ گفتگو کرتے ہیں ان کے آخر میں ان الفاظ کو کر لو جب رات کو اب سونے لگے گفتگو ختم ہو جائے آخری الفاظ یہ ہونے چاہیے برابن وہ کہتے ہیں کون کون راوی وہ ہے بن بن عازب عازب کہتے ہیں فردت میں نے یہ الفاظ دہرائے نبی علی اسلاط اسلام کے سامنے کیوں تاکہ یاد کر لو تو میں نے یہ الفاظ آپ کے سامنے دہرائے فلما بلا تو جب میں پہنچا ان الفاظ پہ اللہم آمنتو اللہ تو کتاب پہ ایمان ناظر کی ہے قلتو تو میں نے کہا ورسولک نبی کی جو کہ میں اس کتاب پہ بھی ایمان ناظر کی ہے اور تیرے رسول پہ بھی ایمان لایا جب کہ بن عذب کو جب یہ حدیث آپ نے پہلی بار سکھائی تھی تو کیا لفظ نبی کل جی تو پہلے لفظ کیا آتا ہے نبی جی تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب میں ان الفاظ پہ پہنچا اللہ تب کتابی اللہ میں تیری اس کتاب پہ ایمان لال تم نے نازر کیا قلتو تو میں نے کہہ دیا وہ رسول کیا تھا نبی کالا تو راوی کہتے ہیں لا آپ علیہ السلام نے کہا برابر اعظم کہتے ہیں میں نے کہا تھا وہ رسول کا جی. تو کالا تو آپ علیہ السلام نے کہا نبی اسلام نے کہا لا یہ الفاظ نہ کہو فاضنا جی. کہ میں نے سکھایا تھا نبی کا تم کہہ رہے ہو رسول کا ایسا نہ کرو لا تقل لا یہ الفاظ نہ کہو جی. کیا کہنا ہے جی. وہ نبی کی یہ کہو کہ میں تیرے اس نبی پہ ایمان لایا جن کو نے بھیجا ہے جی. تو نبی کی جگہ پہ رسول کا لفظ لگانے کی آپ نے اجازت جی. نہیں دی اس سے پتا چلا کہ آپ نے جو اسکار سکھائے ہیں جی. جو دعائیں آپ نے سکھائی ہیں ان میں کسی قسم کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے ان دعاؤں کو ان انسکار کو ویسے ہی پڑھا جائے جیسے نبی علیہ سس نام سکھا, ملو سکھا ملو کر گئے اور اس کی مثال بھی یہ جو آخری الفاظ تھے لا و نبی کا لدی اصل تھا اور تیرے وہ نبی جن کو ت نے بھیجا ہے ان کی وجہ سے ہر ایک کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ کسی دعا میں میں نے کسی قسم کا اضافہ نہیں کرنا آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ کیا کہتے ہیں دنو شریف میں اللہ محمد صلی اعلی سید محمد سعید اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام ہم سب کے سردار ہیں آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں سب سے اعلیٰ ہیں سب سے مقدس ہیں سب سے محترم ہیں آپ کی شان بہت بلند ہے کوئی بھی انسان آپ تک نہیں پہنچ سکتا لیکن جب آپ نے درود شریف سکھایا تھا صحابہ کے نام کو تو اس میں آپ نے یہ کہا تھا سیدنا محمد نی نہیں نی کہا نی تو آج آپ کے سرود میں کسی چیز کا اضافہ کرنا اسے تبدیل کرنا جائز نہیں ہے ایسے ہی کئی لوگ اس دعا میں تبدیل کر دیتے ہیں اضافہ کر دیتے ہیں کون سی دعا اذان کے بعد والی اللہ عمر بہاددام وسلات القامہ اس میں بھی کہہ دیتے ورژنا شفات ہو تو اس لیے آپ کے سکھائے ہوئے اسکار آپ کی سکھائی ہوئی دعائیں ان میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے البتہ آپ اس کے علاوہ کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں عربی زبان میں تو کوئی بات نہیں آپ کریں جب تک کہ اس میں کفر و شرک نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس حدیث سے پتا چلا کہ سوتے وقت دعا پڑھنی چاہیے اور یہ بھی پتا چلا کہ بابو کے سوئیں اور یہ بھی پتہ چلا اپنی دائیں کروڑ پہ سوئیں اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ دعا جو آپ نے سکھائی ہے اس کو سب سے آخر میں پڑھنا ہے اس کے بعد سو جانا ہے تو جس کو موت آئی اس کو موت کے سیر پہ آئے گی پھر فطرت پہ آئے گی تو اب ہم بڑھتے ہیں اس کے بعد کی حدیث نو سو اٹھاون نائن فائیو ایٹ انبی حریرہ رتقال جناب ابو ہریرا رضی اللہ عنہ سے ترتا وہ کہتے ہیں قال فرمایا نبی علی اسلام نے عیدا جب تم میں سے کوئی آئے اپنے بستر کی طرف اپنے بستر کی طرف آئے فلاشا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے بستر کو جھاڑ بداخلتی اظہار ہی اپنی چادر کے اندرونی حصے کے ساتھ دیکھ لیں کتنا عظیم دین دی دی ہے دی ہمارا دین اور کتنے عظیم نبی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال پہلے کتنے عظیم تعلیمات سونے کے طریقے کے معاملے میں کذائے حادت کے معاملے میں کھانے کے آداب بتانے کے معاملے میں اب یہاں پہ دیکھیے آپ کہ جب تم اپنے مصر کی طرف آئے تو اس کو چاہیے کہ اپنی اپنے والے کو اپنی تے بند کے اندرونی حصے کے ساتھ جاڑ لے جی. مطلب یہ ہے کہ اپنا ہاتھ بستر پہ فی الحال نہ لگنے دے جی. اسے چادر کے ساتھ جاڑے جی. اب چادر صاحب ہے کے پاس کتنی ہوتی تھی ایک, ایک, ایک, ہی. ایک ہی ہوتی تھی تو کہا اپنی تے بند کے اندرونی حصے کے ساتھ اس بستر کو جاڑ لو فَإنَّهُ لَا کیونکہ وہ نہیں جانتا کون بستر پہ آنے والا جی. سونے جی. کے لیے آنے والا وہ نہیں جانتا ماں خلف علی کہ کیا چیزیں آئی ہیں اس کے پیچھے الحس بستر پہ کیا پتہ بستر پہ کیا کچھ آتا رہا ہے جی ہو سکتا ہے کوئی سانپ آ گیا ہو ہو سکتا ہے کوئی بچو آ گیا ہو جی ہو سکتا ہے کوئی شیطان بیٹھا رہا ہو وہاں پہ جن شیطان بیٹھے رہے ہو جی اس لیے بستر کو جھاڑیں سو میں پھر یہ کہیں جی کہ یہ الفاظ آپ کہیں کیا بسم کر ربی غذا تیرے نام کی مدد سے تیرے نام کی مدد سے, مدد سے, مدد سے, سے, مدد سے میں نے اپنے پہلو کو رب رکھ دیا یعنی کہ میں نے اپنے پہلو کو زمین پہ رکھ دیا بسر پہ رکھ دیا ہے تیرا نام لیتے ہوئے بسم کربی کرب جی تو بسم کر ربی اے میں رب تیرے نام کے ذریعے میں نے اپنے پہلو کو رکھ دیا وہ بھی کرفاؤ ہو اور تیرے ذریعے ہی میں اس کو اٹھاؤں گا کس کو اپنے پہلو جن کے ابھی سونے لگا ہوں وہ بھی تیری مدد سے نیند نہ دے تو نیند نہیں آئے گی اور اٹھوں گا تو بھی تیری مدد سے ان امسک طرف سی اگر اگر میری روح کو روک لے فرم ہا تو اس پہ کیا کرنا رحم, رحم, رحم, رحم کرنا یہ کہ اللہ اگر تم میری روح کو قبض کر لے جی اللہ اگر تم مجھے فوت کر لے جی تو یا اللہ میری روح پہ کیا کرنا رحم, رحم کرنا اسے عذاب نہ دینا وہ ان ارسلتا اور اگر تو اس کو بھیج دے کس کو روح, روح, روح کو. کو واپس بھیج دے, دے فحفد تو تو الہ اس روح کی حفاظت کرنا بیما تحفظ اس کے ساتھ جس کے ساتھ تو حفاظت کیا کرتا ہے اپنے نیک بندوں کی یعنی جی کہ جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے ایسے جی ہی رو الہ میری روح کی حفاظت کرنا جی ہو. جی تو یہ رات کو سونے کی بڑی جی شاندار دعا ہے جی ہر ایک کو چاہیے خود بھی یاد کرے اپنے بچوں کو بھی یاد کرائے اس کے بعد حدیث نمبر نو سو انسٹھ نائن فائیو نائن روایت ہے کہ حزیفہ بن یمان سے حذیفہ بھی صحابی ہیں ان کے والد یمان بھی صحابی ہیں بلکہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک لڑائی میں غالب الہد کی لڑائی تھی حفا کے والد یمان پہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا لڑائی کی شدت کی وجہ سے ان کو پتہ نہ چلا کہ یہ کیا ہیں ہے مسلمان ہے جناب حضیفہ کی نگاہ پڑی تو انہوں نے شور ڈالا میرے والد میرے والد لیکن تب تک صحابہ کرام کی تلوار ان کی جسم پہ گردن پہ چل چکی تھی تو وہ شہید ہو گئے حذیفہ بن یمان کا مقام و مرتبہ دیکھیے کہ انہوں نے ان صحابہ کے نام سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول میں چیختا رہا انہوں نے تلوار چلا دی آپ ان کو پکڑیں ان کو سزا دیں ایسا نہیں ہوا بن یمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہاں نے نبی اللہ نے من لی کہ نبی علی السلط جب رات کے وقت لیتے کیا لیتے بستر بستر مس جاؤ اپنے بستر لیتے ان کے بستر پہ آتے مراد کے اپنے بستر پہ آتے تو تحت ہی تو اپنے ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے لیکن یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھتے تھے تو ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں اور اس حدیث کا نمبر کیا ہے پانچ ہزار پینتالیس فائیو زیرو فور فائیو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علی سب سام دایا ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے جی. <coughs> میں یقول آپ یہ کہتے پھر یہ دعا پڑھتے اللہ میں اللہ بسم جی جی جی کا و تو احیا میں تیرا نام لے کر تیرے جی نام کا ذکر کر کے میں تیرا نام لے کر اموتو سو رہا ہوں جی و اہیا اور میں اسی اٹھ جاؤں گا زندہ ہو جاؤں گا تو یہاں پہ نبی علیہ سات اسلام نے نیند پہ کون سا بولا ہے موت کا جی بیداری پہ لفظ بولا کس کا حیات کا زندہ ہونے کا دی. تو اس میں یہ پیغام ہے کہ تم ہر رات چھوٹی موت کو قبول کرتے ہو چھوٹی موت تمہارے پاس آتی ہے دی. تو تیار ہو جاؤ کسی دن بڑی موت بھی آ جائے گی تو اللہ بسمی کا موت واہیا الا تیرے نام کے ذریعے امور تو میں کیا ہو رہا ہوں سو رہا ہوں یا فوت ہو رہا ہوں وہ اہیا اور میں زندہ ہو جاؤں گا تیرے نام کے ذریعے یہاں جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں یہ وضاحت نہیں آئی کہ آپ کون سا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے تھے لیکن دیگر روایات میں وضاحت آئی ہے جیسا کہ پہلے تذکرہ کر چکا ہوں تو اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم احمد میں بھی پہلے تذکرہ کیا تھا بدو شریف کا اب بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم احمد میں بھی تذکرہ آیا ہے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے روسار کے نیچے رکھتے تھے وہ دس قدار جب بیدار ہوتے حالات الحمد للہ اہانہ بادما اماتنا ویدور کہ تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے جس نے اہ مجھے زندہ کر دیا بعد اما ماتنا میرے فوت ہو جانے کے بعد تو زندہ سے مراد کیا ہے نیل سے اٹھانا لرمے اٹھا دیا نیل سے اور مرنے سے مراد کیا ہے فوت ہو جانا جی تو تمام تریف صلاح کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا بادامات باد فوت کر دیا تھا وہی کی طرف اٹھ کر جانا ہے قبروں سے اٹھ کر اسی حاضر ہونا ہے اب یہ دعا جو ہے رات کو سونے کی صبح اٹھنے کی بیدار ہونے کی یہ بہت سے والدین اپنے بچوں کو سکھاتے ہی نہیں ہے جو سکھاتے ہیں تو وہ ایک بار سکھا دیتے ہیں پڑھنے کی عادت نہیں ڈالتے दी. والدین کو چاہیے کہ بچوں کو عادت ڈالیں ہر رات بیٹا دعا پڑھ لی ہے بیٹا کون سی دعا پڑیں گی مجھے سناؤ اور صبح جب آپ اٹھائیں تب بھی بچے ایسے یہ دعا کہلوائیں दी. تاکہ اسے یہ دعا پڑھنے کی عادت پڑ جائے اس کے بعد حدیث نمبر نو سو ساٹھ نائن سکس زیرو میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں امام مسلم ام رضی اللہ, رضی اللہ, رضی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلاحی جب آپ آتے تھے الہ فراشی اپنے بستر بس طرف کی طرف اپنے بستر پہ آتے تھے قالا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے الحمد اللہ و وسکانا تمام تریف کے لیے جس نے ہمیں کھلایا جو ہمیں کھانا کھلاتا ہے اچھا و سقانا جس نے ہمیں پلایا جو پانی پینے کو دیتا ہے دودھ پینے کو دیتا ہے شہد جی پینے کو دیتا ہے جی جی جی جی تو تمام تریف صلی اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھانا کھلایا وسکانا اور جس نے بلائے بلائے ہمیں پلایا وہ اور جو ہمارے لیے کافی ہو گیا جو ہمارے لیے کافی ہو گیا اس نے ہمارے کام کر دیے اب ہمیں کسی اور ضرورت نہیں ہے سکتے ہیں یہ تو تمام تریفوں سے اللہ کے لیے اللہ و وسقانا جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور کلایا وہ اور جو ہمارے لیے کافی ہو گیا وہ اور جس نے ہمیں ٹھکانا دیا, دیا. فکم مم اللہ کافی لہو والا می <مُؤْوِي> کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی ایسا نہیں ہے جو کفایت کرنے والا ہو اور جن کا کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو ٹھکانا دینے والا ہو جی. جن کہ ہمیں کھانا کھلانے والا ہمیں پلانے والا جی. اور ہمیں ٹھکانا دینے والا ہمیں کفایت کر دینے والا خود اللہ جی. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین کی طرف نہیں آتے جو کلمہ نہیں پڑھتے دین اسلام اختیار نہیں کرتے تو ان کے لیے پھر کیا ہے جو لوگ نہیں آتے ان کے لیے کیا ہے وہ پھر محروم ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ میں کھانا کھلاتا اور ہم اللہ کا پھر شکر بھی ادا کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اور وہ اللہ کی ان نعمتوں سے بھی محروم اگر نعمتیں ملتی بھی ہیں تو ان کے لیے عذاب بن جائیں گی کافروں کو کھانا مل رہا ہے پانی مل رہا ہے لیکن یہ کھانا یہ نعمتیں ان کے لیے وبار بن جائیں گے کیا بس سوال ہوگا مسلمان خیر کے اوپر ہر لحاظ سے اللہ کی نعمتیں بھی لے رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کے قریب بھی ہو رہا ہے اور رودے قیامت یہ نیم تھے اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گی تو یہ تھی نو سو ساٹھ تو اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ جب بستر پہ آتے تھے تو یہ دعا بھی پڑھتے تھے <تصفح> الحمد للہ <التقب> اور اس کے علاوہ کیا دعا پڑھتے تھے اللہ کا موتو اور پھر یہ پڑھتے تھے بسم کرب بھی ودا تم بھی فرہمہ ساد اور یہ تمام دعائیں یاد کر لینی چاہیے سبھی پڑھنی چاہیے ان سب کے بڑے فوائد ہیں لیکن جو ساری دعائیں یاد کرنے کے ساتھ نہیں رکھتا وہ ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا یاد کر لیں حدیث نمبر نو سو اکسٹھ اس حدیث کو رویت کرنے والے امام کون ہے امام مسلم عبداللہ بن مسعود دن رویت ہے جناب عبداللہ بن مسعود ربی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال وہ کہتے ہیں کہاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ کہ جب نبی علیہ السلام شام میں داخل ہوتے یہ کہ جب شام کا وقت ہو جاتا تو نبی علیہ السلام جب شام میں داخل ہوتے قال آپ کہتے ہیں سینا وم سر ملک ہم نے شام کی اور سارے ملک نے شام کی اللہ کے دیے اور تمام طریقے اللہ کی ہیں یعنی کہ ہم نے شام کی اور ساری دنیا نے ملک سے ملاقات کیا ہو جائے گا ساری دنیا سب نے شام کی اللہ تعالیٰ کے دیے سب نے شام کی اور سب کون ہیں اللہ کے مملوک ہیں الحمد للہ اور تمام طریقے کس کی ہے اللہ تعالیٰ کی علاوہ کوئی نہیں وہ تنہا ہے لا شریک کوئی شریک نہیں ہے تو اس سے سوال کرتا ہوں اس رات کی خیر کا اس رات کی خیر میرے نصیب میں کر دے وہ خیری معافی اور اس چیز کی خیر کا جو چیز اس رات میں ہے اس رات میں جو جو چیزیں موجود ہیں ان کی خیر بھی میں مانگتا ہوں اہل میں اس رات کی خیر مانگتا ہوں اور اس رات میں جو جو چیزیں موجود ہیں ان کی خیر مانگتا ہوں وہ آبی کا من رہا اہم میں اس کے شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں وہ شرری معافی ہا اور ان چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے جو اس رات میں ہوتی ہیں رات میں واقع ہوتی ہیں اللہم اعوذ کا من کسل والحرم وسوء البر اہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کس سے بچنے کے لیے من کسل سستی سے بچنے کے لیے اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اور جی جی جی دیگر خیر کے کاموں میں سستی ہو یہ جی سستی سے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تو مجھے سستی سے بچا لے کیونکہ یہ نقصان دہ ہے دنیا کے لحاظ سے بھی آخر جی کے لحاظ جی جی سے بھی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مجھے کسر سستی سے بچنے کے لیے کسل مندی سے بچنے کے لیے اور بڑھاپے سے اور بڑھاپے کی خرابی سے بچنے کے لیے بڑھاپے سے اور بڑھاپے کی خرابی سے بچنے کے لیے فتنا کی دنیا اور دنیا کے فتنے, فتنے سے بچنے کے لیے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے تو دنیا کا فتنہ کیا ہے مثال کے طور پہ عورتیں دنیا کا فتنہ ہے مال دنیا کا کیا ہے فتنہ ہے اولاد دنیا کا کیا ہے فتنہ ہے ان کے ذریعے اللہ تعالی ہمارا امتحان لیتا ہے تو اس لیے ہم ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کسل مندی سے سستی سے بچنے کے لیے بڑھاپے سے بچنے کے لیے بڑھاپے کی خرابی سے بچنے کے لیے دنیا کے فطروں سے بچنے کے لیے اور قبر کے عذاب سے, عذاب سے بچنے کے لیے تو یہ دعا بھی بڑی شاندار ہے بہت عمدہ ہے اس کو شام کے اذکار میں شامل کر لینا چاہیے شام کے وقت جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں شام کی وجہ سے شام کے اسکار جو ہیں جی ان میں اس دعا کو بھی شامل کر لینا چاہیے تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ دعائیں یاد کرنے کی توفیق دے ان کا معن و مفہوم جاننے کی توفیق دے اور ان کو روزانہ کی بنیاد پہ پڑھنے کی توفیق دے اللہ یہ توفیق ہمیں بھی دے اور ہمارے گھر والوں کو بھی ہمارے بچوں کو بھی اور اللہ رب العزت ان دعاؤں کے برکت سے ہمیں ہر طرح کے ان کی شرط سے ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی رودے کی آمد اور آپ سب کو کامیابیوں سے نوازے و آخا والا الحمد للہ رب اب